محفلے مقدشوں اپنے رحمت کی بار گاہش کرو فرما ہتالیم والدہ محکمہ قبر داہ مت ہتاف جناب کے سامنے جس موضوع جس موضوع جناب کے سامنے کلام کرنے اس کا عنوان ہے اور کی بندوں سے وفا اور بندوں کی قرآن سے وفا سبحان اللہ. سبحان اللہ. <سلم> سبحان اللہ اللہ و, تبارک و تعالی نے کتابا سماوی یا اپنے کلام مقدس نو تورات زبور انجیل اور صحائف کی شکل اس اسلے ہی نازل فرمایا ہے اور اس امت تو پہلے لوگ آزاب مبتلا ہوئے محض اس بنا تے رب کریم وفا کر بجائے کی ستم کیتا ہے رب کریم کلام کی آیاد بدل کے بدل کے تے رب کریم دے کلام کے دے تاکہ اس کلام ت کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے ظاہر ہے کہ جدو سر استاد علی شاہ صاحب آپ بڑی خوب مثال دیتی ہے اصول قانون تے وزع کرتا ہے مثال کے کوئی سکوٹری یا کوئی کار بنا بنائیے ریس بھی رکھیے کلچ بھی رکھا ہے بریک بھی رکھیے گیل بھی رکھا ہے ہوں جی ضرورت, بریک دی, ہو, ضرورت دی, ہو بریک کی جی ضرورت ہوگی ریس کی اتے لا دریک تشینری فائدہ دے جی کی کہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہ ہو اس کا چلان کر دو کیوں دیکھو جی وہ گی چلا نہیں آسنس جی دے, دے کے بندے پاس نہ کریے گی نہیں آڑک خطرہ ہے. آدی جان کا بھی تے پرائی جان کا بھی آدی جان کا بھی خطرہ ہے پرائی جان کا بھی خطرہ ہے لائسنس لوگ سڈے کول آئی پھر لکھ کے دیں گے کہ یہ آ گڈی چلا سکتا ہے پتا لگیا جو گیس قوانین سکھاؤ ڈرائیونگ کا بل سکھا کہ یہ گی چلا بل آئے کدرے کسے دی جان جانے واسطے خطرہ نہ بڑھ جاوے کسے نہ سر نہ لے جاوے. کسے دے جاوے. کسے دے مار دار دے, دے. کسی کا جانی مالی نقصان ہو جانا ہے جنی دیر گی کا آیا اونی دیر تک چلازت دی نہیں نیرا نقصان کرے گا جب گی بنا والا قانون بناو گی تو فائدہ لین واستے پہلو اندھے قانون سیکھتے ہیں کہ انہیں کم دسیا ہے بھائی اس گی نے فائدہ دینا ہے سیکھ کے فائدہ حاصل کیتا جا سکتا ہے تے میں کرنا بندے بنا من وارے رب نے اصول بنا نے بندیاں دا نظام قانون چلاؤ واستے اگر اس نظام کے قانون نو اس علم نو لیا جاوے جا رب بنایا ہے بندیا واسط بندام کل سکتا ہے جی مخالفت کرو گی فائدہ نہیں دے بھی تے بندے پڑے ہوئے رب دے بھی جے مخالفت کرو گے تو بندہ کدی فائدہ اس بندے قانون کتوں لبتے وہ لب کے کلم گڈیا کے قانون پڑھنے والی پہن پہلو گی سکول کی بنا رہے ہیں پورزے تیار کرنے نے فٹ کھے کرنے نے گیڈی بنا گی بنا ہوں چلاونی چلو جی انجینئر گیشے بناو کا گیم چلاو کا ول ت لیکن رب در معاشرہ چون گڈیا چلاشر رب کریم نے اپنا پاک کلام تو زبور انجیل دی شکل چ پہلو نادل فرمایا سی. رب دے اس کلام نے آ بنی شرائی پوری دنیا میں قصت والا بنایا پوری دنیا ڈنکا وجایا شہرت پونی دنیا میں غالب فرمایا بنی اسرائیل اپنے رب دلام پار ہا ستم کیتے رب دے کلام دیا آدتوں کو بدلیا نتیجہ یہ نکلیا رب کریم کریب بد کریم دشمن یہود بڑھ گئے یہود تو بعد میں سارا بن گئے بولو بولو میرا سبحان اللہ ادروے سجنا امتاں دی سردار امت آخر سارے نبیوں دا سردار نبی آخر تے تے سارے سردار آئے سارے رب کتابار کتاب روتار رب پاک کلام آئے اس پاک مقدس کلام نے ایک بار فی دھرتی دا ماحول معاشرہ جنت والا بنا د کی مطلب یعنی مطلب ربنا پاک کلام آیا ہے پاک کلام نے جا کی امن والا ہے درمیش دیا برادری نال دشمنیاں ختم انما ان شو سب گسار ہے لہذا رب کریم نے مومنوں نے بھائی بھائی بنایا وہ مقابلہ ختم ہے دروے تمہ جو ہے سو ایک بار ایک بار ایک مہاجر صحابی صحابی دے درمیان کوئی گل گل نزاح تک پہنچی جھگڑے تک پہنچ گئی جب جھگڑے تک پہنچی ہوں مہاجر نے آدھے مہاجرین پہاوا سد مارا ہے انسار نے اس انساری نے آجے انسار بنا سج ماریا ہے جگڑے جاؤں تیار ہوا کشمیر لگائیں گے میں چاہے گا تمہارا کام کر رہے ہے پا پاک رسول رہا رب کا پران لگا ہاں پھر تمہار بھائی بھائی بنا دے رب کا آپسار مراسی ایک دوسرے کے دشمر بنے نظام ایسا امن والا اور جب کوئی آخ جنگ لیا گیا لے جی جالی مچھلی آئے ان سڑے نال مچھیا گا کر دینی ہے محل جدو کوئی گند وڑ جے وہ سفائی کرنے ادر سکنا مکے کے چند سردار نو مارا ہے پورا مکا امن والا بن گیا ہے شام علاقے چند ہٹو شام پورا جی سہا دینا بول شہا لگتا امر بن ابد اللہ تاریخ دے کبھی دل سنا لگے عزیز کا دور ہے اسلام دی فوج نے ایک تھان اچانک ملک اگلے اگلوں دے شہر قبضہ مار لیا قبضہ مارے انہوں نے کیا یار مسلمان تین کر دے پادری کٹھے وہ کر لگے یار مسلمان تے ادنی نہیں کرتے یہاں کا طریقہ یہ پہلے جانے جاندے, جاندے سارے اعلان کر دے لوگ اسلام خبول کر لو یا اسلام کی حکیمت خبول کر لو دے نہیں کر سکتے آسری موقع سر لڑ لو لڑ لو دیرا جت دیا گا جتنی ہار دیا ہم کرے گا. مسلمان اللہ تو یہ طریقہ کی کیتا ہے ہے کہ لگے یار ضرور یہاں فوج والے گلتی جی جی کی جی کوئی جیسا چاہتے ہو جان چاہے ایک بندے تیار خلیفہ خلیفا وقت آنا فلان شہر دیکھ تر جائے دمشکے علاقے جا ٹر جا تر گیا پیغام لیا جا ہے حکمران سب کے جانا ایسے حکمران نے آپ سرکار جدو اپنے مسل کے خلاف بیٹھے نے نا جنادہ پڑے پچھلے خلیفے دا جنادہ پڑ کے کفنا دفنا کے تھکے ہوئے شن انیدرہ ویشی رات دا تھکاوٹ سی کہ جدو دھر داخل ہوئے لگے لینا کہ پتر دروازے میں کھڑا ہو گئے کہ عز کردہ ہے با جی کدر ہمیں یا تھوڑی نیر عرام کردہ ہے او کہنے لگے شرکار تشاہ خلیفہ بڑھ گئے جی جی سوتیا تی مر گئے یہ زمین جائیداد جڑی پچھلی حکومت واپس کس نے رب دی دینا درویش بیٹی سونے سونے نہیں نک پسے کا کوکا ہے سی دوسرے دل سی ارد کر دیا نیا بلو مکا ہی لے کے دے دے امر بلفر سیو میرے دیے تیرے نک دیں اگ کا انگارا لاوا کیا اس میں گلارا کر سکنی ہے ارد کی ابا جی نہیں کر سکتی بغیر گزارا کر لے جی بندہ آیا دروازے کے سامنے کچا مکان ویستے بڑا حیران ہو بڑا حیران ہو لگا یار عجیب گل ساڈے بار شام کے کچے نہیں ساڈے بادشاہ بادشاہ بن کے بیٹھا دیوار کچو نے مکان کچے نے دنیا کے بادشاہ نے بڑا حیران پریشان ہویا خیر امیر بل دردی آئے آپ سرکار نے فرمایا دس کیوں آئے اب کردار ہے اسلام کی فوج اچانک نروار کی سب دسیا نہیں سن دس دے اصل اسلام قبول کر دے یادہ نہیں پکس ادا کر گئے یا چاہتے جنگ لڑ گئے سنو سمجھ بہت کام نہیں دن کر فیصلہ فیصلہ اسلام یا تو کو جاؤ فرما ہوئے آپ کاغذ پکڑا سب لکھا سب لکھ کے آپ کا خبر فرما کے فوج دسوں پچھلے بغیر حملہ کر کے قبضہ کر لائے انہوں کا بال بھی واپس کرو چل شانتی ادا کروانا ہے پہنچا ہے مسجد گیری مسجد والی تھان بنا کے مسلمان جہی تھانے سن وہ پہنچے عیسائی کے چند آ گئے چند آ گئے بیٹھ کے فیصلہ کرنے سالار میں کچھ داخل ہور اینا نو اسلام کا طریقہ سمجھایا کہ نہیں پیا حق پہنچایا کہ نہیں اگوں کہ گل تو سچی ہے جو میں اچانک حملہ کیا لیکن نبی پاک نے فرمایا جنگ دھوکھا یوگ ہے جنگ ایک دھوکھا یوگ ہے لیا دھوکھے نار میں قبلہ کر لیا ہے جنگ جنگ بھی دھوکا میں پہلے جب ہر بھی ہر چنگ چلا دشمن میدان جو ہر با برتو برتو اسلام کا ہر دشمن بھی پڑھا یہ ہر بات کرنا ہر وہ ہر بات کرنا حرام دے اور انہوں کم ہو گیا چلو نکلو باہر ساری فوج باہر کر دو جتنا باہر یا جی شاید تھانے کبرا کی پر چلو واپس کرو نکل جاؤ باہر جا کے سڑک کر اسلام کی فوج آئی کلبا پڑھ کے مسلمان یا پھر ساڑے اسلام کی حکومت بن کے ہی فرق کرے گا یا پھر جنگ تیار ہو جائے جا کے ایلان کروایا گل سنی عیشو سرا روش اگر اسلام کا تنہا بھائی فوج کا عملہ وہ پورا ہے سیتا سارا برے فوج پوری ہے ہتھیار علابرائے علاقے تک خبریں لیکن اس محیف کمزور کے فیصلے میں بن کے اسلام کا فوجی گربیا اسلام کا فوجی اسلام کے فیصلے سامنے سردی چکا اصل کا فیصلہ سی شریت کے مطابق رب کے پیر کم کے مطابق ان کے اثر چکایا سر رب د رب دن دے حکم اگے چھپایا رب نے پورا حکم اگے چکایا کر پیاسائی پادری آدر یارہ سڈیات اپنا پہلا عیسائی کا بھی اپنا مال لوٹ کٹا گیا اپنی عزتیں برباد کر گیا اپنی جان جنوچا فرق قبر کر دیا پیا ہو جانا وہ چلے گا بڑا وہ چنے گی چنے گے انہیں روک لو یہ ڈک لو یہ چنے گمن والے گھر پیسے والے بھی سن یہ امن والے گیسائی چاہیے پیا عیسائی بھی ایمان اسلام بارے اسلام بارے اسلامتی والے گمان بارے امن بارے گئے بخ لو بخ لوزت رکھ چاندے مال داکے گئے یہ سنت آئی پارٹی کی گل سنی کے سانو چھڈ نہ جانا رو نہوانی پڑھ کے اسلام قبول کر دیں سے راضی ہو گئے پر مسلمان فوج نے باہر نہیں جان دیں مسلمان فوج نے چنگا عدل انصاف دبیر دارائے رسالت دارائے تحقیق اچھا دارائے غاشیا اے داموروں پھر نو پڑا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت اے خوشو نیا اسلام سلامتی والا ایمان امن والا عشائی ہاتھ بنتے کہ سونے نہ او... جا پر فوجی نہیں روکتے کیوں حکم کازی کا نہیں رب لبدائے... دلو چی قوم حکم خاضی کا نہیں جو فیصلہ کازی فرما لے ہے... فیصلہ رب رسول دی شریعت کے مطابق رب رسول اگے کیا ہے اسلام دی فوج دی نشانی ہو اسلام کی فوج دی نشانی ہو اسلام دی فوج دی نشانی ہو جب حکم رب رسول آ جائے سر سرپسلی ختم کر لے کو آخر کے چورے اوکھڑوں پھر سمجھ جائے فوجی اسلام دے دکے پر اسلام اسلام والے فوجیا نے دسیا اسلام کا ہاتھ بنتے کھڑے ہیں لانکیاں نظام جموری خواب خون میں سی کا شکار قوم بے فوج کی دہائی کا کو دادا اسی امن والے گی سلامتی والے گی لے کر اسلام ادھر <سؤال> سونے آن گل نو سمجھ یہ خوران دا امن والا جی سائیں بنا لیا امن والا نظام ہے کا دا سلامتی والا نظام کیوں کیونکہ بندیاں دا قانون رب بنائے تے جائے بندیاں نو بنا بارے بنا تے اس قانون نلا واسطے ہا حاکم اسلام نو مقرر ہا اے حاکم اسلام سڈا قانون تے نظام چلا ہوں جب سڈا نظام چلاو گا نظام امن والا بن جانے جب سڈا قانون چلاوگا قانون ادر والا بن جا اسلام کا نظام تو قانون دینا جب اسلام کا نظام آ گئے ماحول بھی ایسا ادبا بن جانے امردن ابدر عزیز جنا ایک ایگ د فیصلہ خالی کرو کرا لو اسلام کے سچے فیصلے تک ہندو چلا ہر نتیجہ کیوں کرواؤ بکریاں چردی جنگل کوئی حملہ نہیں کرملہ نہیں کردھر آپ کا دورہ شروع ہوا تو کتا لگا اجالی ایالی جا رہا سی بکریاں لا کے بکریاں لا کے جا رہا سی اچانک امن بھیڑیا کچھ نہیں بھیڑیا وہ جا رہے سربے دیا اچانک بھیڑیا نسے جپٹی مار کے حملہ کیا بکری سنگی سنگیت لایا گیا اجائی نسے پیڑے نے کو چھوٹی مارے کوئی بکری چھوائیے نہ باقی اللہ سب چیک یہ خبردار لگتا اب امردنٹ پیرا ضرور و سال کر دائے. اس واسطے اس واسطے اس واسطے جو قرآن کا قانون چلانا وہ آدل حکمران پر دیا گا فیڑئے ہلا کرتے سہ وہ پر دیا گئے وہ جا پھیڑیے ہلا کرتے سو بکریا نیفیے پیرا گے بکریاں فیڑیے پیرا گے لگتا ہے آدل حکمران پر دیا کوئی کاتل حکمران آ گیا جب ادل والا قانون نظام چل رہا ہے پھر یہ بکریوں ہلکے بچوں سمیت گوڑیاں ماروں بچیا سمیت بچوں سمیت گوڑیاں ماروں نے جنگل کا قانون کالا قانون بیڑی والا قانون بلکہ آخر کا فیڑیاں سمجھ بکری نہیں پہ ہرا ہرام فیڑن والا نہیں وج دیں گے جب بندوں پہ لگ پہ کوئی نظام بالکل خالی نہیں ہے جاہر خون قول. چاہر خون نہ سکول چکر سکونی دماغ لے کے چوکیدار تین ہاسل بنانا نبی کے نظام خالی دشر بن خرا نے رب کا خالی خران آیا کی امن لاؤن واسط جب تمن لوگا نہیں رب کا قرآن بھی امر لو كان له بهي كثيرة ويغلب بهي كثيرة وما يضل بهي الا الفاسق سبحان اي قران هداية للضبي اي گمرہ کنہوں کر دے ہدایت کن ہدایت پہنا درشن تخایت بندہ تخوا کرنے والوں نے گمراہ گراہ کرتا ہے فاسک خان ریخا کون ہوتا ہے اصول فقہ کی کتاب پڑھ کے دیکھو آہا. فاسق کسے کہتے ہیں حرام کا مرتکب ہو یا فرض واجب کا تارک ہو اسے فاصق کہتے ہیں یعنی رب سونے کا جو حکم آ حکم پہ خلاف کام کرے گا چاسکے ہو گیا فاسک قرآن یہ ہدایت ہدایت اچھا ویسے ایمانداری دسیا جی بھائی پاکستان میں بہتے داڑی شریف والے ہیں یا بنا داڑی کے ناراض نہیں ہونا تو کچھ نہیں کروالے بہت داڑی من داڑی واجب داڑی کی ہے داڑی شریف رکھنا اے واجب پتہ لگے بھائی جیتے بھی داڑی من مرے اسلامیہ پڑھاؤ آدھے کھوٹے بھی ویکے نہیں انہوں نے ذریعے کیا قرآن ہدایت دے دے گا <سلام> شاگرد ہمیشہ استاد کا اکث ہوتا ہے شاگرد ہمیشہ استاد کا اکث ہوتا ہے استاد ایسے سمجھو ایسے سمجھو جس کے پاس چھوڑ کے آ رہے ہیں وہ بچے کو وہ شیشہ ہے شیشا وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہے ایک اس کی ذات ہے ایک اس کا اکث ہے جس استاد کے پاس بچے کو چھوڑ کے آؤ وہ شیشے میں نظر آنے والا اکش گا یعنی ہوں نہیں وہی بن جائے گا کیا مطلب استاد داری ہی داری منا استاد نچر والا ہوا شگرد آپ ہی والا استاد بے خیرت ہوا شگرد آپ بے خیرت استاد بے حجا ہوا شگرد آپ بے حجا. استاد بھی سکدار والا ہی ستم والا بنے گا وہ استاد اگر ماں بنا کر استاد ہوا امام آ حیفا جیسا شگرد بنے گا امام محمد جیسا استاد ہوا استاد ہوا بنے گا بابا بنے ہی ہویا جہل پاک جہلا نیلام وفا کی اس قرآن وفا کی رب دے پاک کلام اس رب دام دے پھر تلاوت نو تر سریਆ لاکن کوئی تلاوت نہیں کرنا رب دا قران تے مسجد وچ رب دا قران مسجد دے خلاف 10 روپے دے نو تر سریਆ لیکن قانون کوئی نہیں چلا رب نے قرآن پیا ادالت لیکن فیصلہ پہ عدل کوئی نہیں کرب نے قرآن پیا اسبلی والے پتہ لیکن کوئی اسمبلی دا رب د قرآن کا نظام نی چلا رب دران رب د قرآن جب یہ وفا کریے قانون نہ نظام نہ نظام عدل نہ رب قرآن پرانے پہلے پڑیے پڑھ کے سمجھیے امل کریے پہلے پریے پھر کے عمل کریے پڑھ ادھر سے ادھر ویخ اگر ویخ سونے ربطالا دا کلام کا ایک حرف کوئی پڑھتا دس نوکیا دس رحمتہ دس گنیا ماس درویش درویش چڑا تاکی لاکی لین دے دیکھ ہی لکھن اجرتے سواب نرجانے دروے ہال دیکھا بھی نہیں ہال ویخیا بھی نہیں صرف نیت کر کے چلے جو میں قرآن پاک دا تعلیم لوا گا حادی سے تو یہ بات کو کب تک ادھر لگاؤ گے میرے سامنے موجود کبرانی تھی حدیث دوبارہ کا پڑھ لگ لو ہنسلح بن جاب ہان عبد اللہ بڑے اللہ کال خالہ سنائے تحل الفرال رحلمی الناس و تحل الفرال رحلمی الناس, وعلمیح الناس فإن مقبوب وعوشك أن يختلف الرجلان فالفريدة فلا يبدان من يفصل بينهما ان پا سکار فرمائر دلہ دن وسیع بیان کردہ فرمائٹ سکھو سکھاؤ ان میں سکام سکھو لوک سکھاو کی ان خرید میں وسال کر جاگا تو ہو سکتا ہے پندرہ وراست کا ہی رولا بن جا وہ جگہ سورت ہوا ان تارے کون ٹھیکوں نے تو دلچسپی چیزیں چنڈ چلیا دو عزت والی چیزاں چھڈ چلو ان ہاتھ چ رکھے سانپ کے رکھا گے فرمایا کتاب اللہ اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن میں اطرتی حالت اور میری قطرت میری حالت ہے کتاب اللہ برمار ہے اپنے منتری بندی سماج والی آسمان دلو زمین وال رب کی مضبوط روسی ہے اس پکڑ کے رکھا گئے پکڑ کے رکھے گا بڑا پکڑ کے رکھے گا کامیاب ہوئے گا میری علت میری علدایت میری علد کا خیال رکھا گئے نے فرمایا میری کبھی نہیں میںقبیر نارائ سال نارائ تحقیر اللہ محمد چار یار حاجی خاجا خود پری اور سن اگر میں کوئی سوڑیا امام بیا پاک سرکار اللہ تعالی وسلم یہ مبار کا بیان کربیف مارکا بیان کرنے بعد اور خر آم کی تعلیم لائر والے بھی سلیلت بیان فرما رہے پہلی حدیث نے رکم فرمایا تمام تو بڑا کے نقل کی پہلی حدیث حکم فرمایا تعلیم درائز سیکھوت کے مسائل سکھو تو بعد ہوگا حدیث علیہ وسلم شان بیان <متنسان> فرمائیے <متنسان> کالا کالا رسو اللہ وسلم من تعالى ابنك قطم ولا تخفف ولا لابس اصحابك من في طلب علم إلا غفر الله له جنوده حيث يخطي حتبة طيب أبيه بابه يخطي حتبة بابه قال النبي صلى الله عليه وسلم مولاني باب فرد فركار فرما دین آپ سرکار فرمائیے تلب واضح نکل رہا ہے لیکن علم کہاں بھی سیون لکھتے سکون د بھی ہے لوگ قرآن استعمال کر کے کفر ولے بلاؤ یہ اگلیش کا طریقہ قرآن دل ہی بلاؤں یہ بل مہمر پاک فرمان فرمان سب, سب کے قرآن بلانا اے محمد پاک کا تریقا ہے ندی کا فرمان استعمال کر کے انگریز ولاوا یہ اگلیس ابلیس اگلیس نے تتوہ کا تریقا سنا پاک رشید فرمایا جا بندہ دین بھی طلب دے جتو پاوے یا موزے پاوے یا کپڑے پا گے جب اپنے دروازے کی دہلیز پو اپنے دروازے دہلیز پے دے گناہ بخش دے گا جب دہلیز تو باہر ختم رکھ دس ہونا وہ گنا بخش دے ایف ایختیر عدم اما بابی جی مولا زنان مولا زنان بابی جی اید دروازه بی چو کپتو پر رکنا ایده سونا یہ گروا بخش دے پتا لگا رب داد نکل ہال قرآن تک نہیں پہنچیا زیارت نہیں کیتی ہال قرآن کی تعلیم نہیں لیکن قرآن ادر تو خلاف پلنگ دے دے بنا پلنگ بخشا دے خور آن خزایا محمد دیدا پور آحان خزایا محمد بیدا پور آل خزانہ محمد پیدا پور آحان خزایا ماریا اس دور کرو کار آگے آدھے جناب آدھے کورٹ والے شتانو چولیا نو اقبال یہ جانتا ہوں ہے بری بار دیا انگلی پر آم کے خلاف خار شاردیاں بولارے کریم نے انسان کی وفا کی آدھا ماحول نظام قانون وہ امن والا عطا فرمایا ہے جہاں سب تو بہتر سب تو کو بہتر کی آخان صرف اس تو آلہ دے پاخ کلام نے مسلمان ہو رب دو قرآن دی وفا وی اور مایا جی تعلیم لو ارادہ کرتے گھروں نکلے گا رب کریم گنا فرما گخشی بخشتا وہ نچل کا واضح دا کہکی کام پیتی شامی نہ بدار کرونا کہڑا نیکی کام پتنگ بازی کے درامے وادہ کرا یہ کام ہے کوئی نےکا کام دے میں کلو کھیل دا دیا, مسلمان دیا بیٹیاں خود خوڑیاں لاؤنا فٹ بالا تاؤنا ریشننگ تلا جنابیاں لاؤنا ایک سگرا ادھر ٹردیا عزت جی ہے مالت جی ہے مال جان جانا لرکن رب دوران دات تری ہل خوران تک پہنچا ہی نہیں ہی او جاندے قرآن بھی تعلیم ادرز تعلیم ہال نہیں تعلیم لوگ ادرویز اس تعلیم دی برکت کی ہونی ہے امن اسلام دے مطابق زندگی اسلام والی گزرے گی رب کریم خبر سونی کر دے گا اشر سونی کر دے گا جی بتائے کوئی خطا کر دے گا خبر آداب عذاب لے لیا گی اگر رب دب دبر رب دا قرآن داخل ہو جان ہے اندھیرے نو ختم کر کے آدی نورانیت نیانی کر دینا دل پہلا قدر آزاد کو ڈنا یہ میں پڑھی حال کر سو پاک فرمایا مل ملکر لکھی روڈے نے اپنا سامنے کھڑا ہو ملک شریف دم رات ملک رہے سورت مبارکا خطر دے پے آن کے منکر مکیل سامنے آنے میں اگو آ دی سجی آنے اگو آ جانی کبیا اگو آ جانی فردیاں اگو آ جانی سورت سامنے جان دے حساب کتاب کر سوال جب پوچھنے اگر سورت جواب دے گی یہ زندگی آدھی نیندر میرے لیے چڑھتا سی آدھی نیندر چھڈ کے میری فلالت کرنی سو دے میں خراب نہیں سونے کی بار بار کھڑا ہو جانا سورت جہی جہی سورت کو تلاوت کرنی ہے یا سبس وے یہ قرآن ایڈا لفا شدر کیبرچ ساتھ دے رہا ہے جیڑی خبر جیڑی خبر جیڑی خبر پیا ہاتھ دفنا بھائی گیا ہاتھ دفنا ہے چاچا تایا گئے ہاتھ دفن کرائے سب تو پشا گئے کیوں ہر بابا سڈے کم نہیں رہا ہوں کم کا نہیں رب نے قرآن آتا ہے پروایا تو سب والا سے اچھا تیرے لا ل جی ہشر کی گل پہ کر دے جی پیو آخے گا کی پترا دے لکی اگا نفسی نفسی کر دیا آپ پتا نہیں میرا کیا ہل معافی میں نہیں دے کرتا نہیں میرا کی بن گا میں کیوں آدمی اگر آپ کیوں برباد کرا اس لوگ نفسی نفسی دار ایسے موقع تک قرآن کمانے میں حیتم مارکا پڑیوں سیاستہ بھی حبیف مارکا امام الانبیاء پاک سرکار فرمایا سو جنگ میں رکھ جنتی جان گے میں بچے فرما گا میرے پاس کاری آ جانے سونا فرما جو گل ہے ہر پر الحمد تل شریف کر گے جنت میں درجے تقدا جا جنت میں درجے بگڑ با جتنے درجات بگڑ جانے گا برماس آ جانی ہے او درجات جنت قبضہ تکبیر تقدیر رسالت تحقیق, قبر بے کم جنت انگریزی لانت لے لیے کوئی بندہ لا لے چیز ٹیکنالوجی فلانی پانی کہتاب مالوی دا دماغ خراب ہو. صحیح دماغ کا رب دھا شہروں سکار نے فرمایا ایک بچہ ایک جان بیماری حالت آدھی بیوی نا بیوی آ گئی کہہ لگا میری وسیعت سو لیا مالی فلاح وسیعت فلانی فلانی فلانی وسیعت ایک نکا جہا بال گوڈ چل کے بیٹھی ماں کہ لگی بلا یہ بارے بھی وسیعت کر دیا پیو کہ بچے کا آدھی بیوی بی نہیں بارے وسیعت کرنا تیری مہربانی خوران کی تعلیم پہ دور لیا گے کر کے دلانا میں رچ گیا بے کار پورچ لگ گئی رب بن گیا مہربانی لائق ہو مولوی کول رب تعلیم لے کے سنگت میرے ورگا سنکار نہ بنے میرے ورگا ربرا نہ سلمان نہ بنے چلو بندے وسیحت کی آئے دسما دسمان بڑ گئی ہے ہر پرسوں پہ پڑا قدر آجاب گئی ہے کے لئے ہٹا کے دور دربڑا بھی اٹھ پیے اٹھ پی جدر بھی درد کردار دیکھا خاص بچ ہٹا کے پتر چلن پھر بولنے والا ہوا پڑھنے کا چلو کی کرنا اس نیت نالت پوری کری ہے پڑھی ہے جا بچے بھی چڑیا بال بھی کاری صاف کرو بقت وقت آلمے کو میرے بچے سکھا بچہ قرآن کا سب بسم اللہ, بسم اللہ شریف میں سبق لیا بیبی بی واپس آئیے بچہ واپس آ سبق آ گیا کہ نہیں رات پی گئی بی بیبی خاص دیکھ گئی شوہر نگر آئے چنت میں پیغام کچھ پھر گئے آلہ تھا پھر گئے خوشحالی ماریا کرنے لگی بس پایا اگر کرنے بھی ویسدی سن علاج متلا دیکھ رہی سن کی جگہ کوئی امل کلو نہیں سی میں کوئی خبیر باری سی بس وسیعت کرایا سو میرے پی قرآن پر آئی اس قرآن کی بشملہ شریف پڑھی تکبیر نارائ تقدی نارائن نارائن تحصیق نارائن فائدہ دے دے گی کیمسٹری جی فزیکس اس طرح نارائن کے قبر ہے چاہے تو جس نے قبر ہر اور جنگ تک فائدہ دے ہے اس کو پڑھنے کے لیے کتنا منٹ بچے بھیجتے ہو اپنے ایک گھنٹہ سویر دا مولوی صاحب کولے چالی پناہ سٹھ بال ہر بال ننٹ ڈوڑ سوا دو, دو, دو منٹ آ گئے جدو دو منٹ پڑھ لیا اس نے بچے, بچے نے قرآن پڑھ لیا استاد مولوی صاحب چھوٹی چھٹی دے سا رکشا شہر تھی ہی خبردار بال پہلے چڈی او میاں کدے بھیجنا ہی جی سکو جانا ہے میں پوچھتا ہوں سکول والی تعلیم تو خبر ہر میں کام نہیں آنے والی اس کے لیے بھی دے رہے ہو ساتھ میں ان کے لیے پیسے بھی بھر رہے ہو ساتھ میں برداشت کر رہے دو منٹ جا صرف دیر دے کام آنا اسکول وہ بھی دین ایمان خر ہزار لین تو بعد اندر ساری تیاری تو رات بھی نہ دے خیر وفاق کرتا پہ قرآن رب درآن آدی سیارت کے بدلے تین سواب رب کو لے کے اسا جو سی رب قرآن پلیت دے دران نلیت در کے دروی اللہ گلو بیان کرتے رہے بے وجو سارے ہاتھ لا لوگ نے سانو یہ گوارا نہیں سی سیکن ہر حمدہ کافر پیا ہے اس نے ویخ کیسی مات ماری مسلمان دیا دروے جناب نے سنیا ہونا ہے کہ نہیں جہے ٹی وی والے نے وہاں سن لیا ہونا ہے پانچ فیصد اقلیتوں کو اسلام یاد قرآن پڑھانے کا کوٹا دیا جائے گا آپ کے سکولوں میں پانچ فیصد اقلیتیں ہوگی یعنی پچانوے بندہ اگر مسلمان ہویا تو ایک بندہ ضرور سکول اسکول کا قادیانی، خطری، عیسائی سکھ جہے کے وسر والے ہیں انہوں نے نوکریاں ملیں گے قرآن کوئی بندہ بے ہو گئے کہ میں ہاتھ لان لگیا سامنے ہاتھ لاؤن لگے تیرا کی دل کرے گا میں چند مارا ہاتھ پیچھا ہٹا میں گا الگ نہیں کوئی بندہ پلیتی چوکا کر لے اگلی مثال دینا کوئی بندہ گند گوبر چوکے رب دن کے لیے لاؤ لگے گا ایمان ایماندار دوبارہ کرے گا گند گوبر سک جائے نا گوبر مجھ کا گوبر جاوے سڑے پاک ہو جائے ایسا پنی پیار بھی پی پاک نہیں ہوتا جتنی دیر تک تلما رسول کا پڑھ کے تشدی کھلے تحقیق اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فری اور علامہ مارا مفتی محمد فضر احمد جس کی صاحب حضور خواجہ شفیع محمد لجپال ہے سن مسلمان بھی خیال نہیں آیا جڑے اسمبلی والوں دے ہاتھ کتا نظام کافر یورپ پرستی ہلے بھی آگے بچے نو او حکومت نوکری, دی کیوں؟ کے نو نوکری ملے گی پیسہ ملے گا پاور ملے گی بھائی تھلا بن گیا طاقت رفتے دشمن ملتی لگ کے نشا اصحان خود اچان خود ادی قرآن وفا قرآن ہوں دیکھ بچیاں تناسب خود کے جے بچے ایسے نے قرآن پاک بھی صحیح تلاوت کر سکتے ہیں کتنے بچے ایسے نے جہاں چھو دی کلاس تک پہنچ گیا انگلش میڈیم والے فر فر انگریزی بولنا جانتے شہروں اور پنڈوں دا سارا تناسب لا کے تے ذرا غور کریں کہ قرآن نو کینے پڑھ سکدے نے پڑ سک دینے تے انگریزی کتنے بول سکدے نے جتنے مول بڑے ہوتے نے نا شہراں دے وچ انہاں وچ مکائدا فروخت تے انگریزی بول چال دا وال سکھاون واسطے لکھاں روپے بھر کے والے لے جائیں تریقے سکھاج کی بولنی کی ہے کوئی ایک ہاکم ہی ایسا کٹ دے جا سی قرآن پڑتا مولوی نہ ہوگیر کوئی ایک حکمران ادا کر شہید قرآن پتھر جی نو نماز چیف جسٹر صاحب جسٹر. شیطان خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں انگریزی پہ سوری کرتا ہوں جی میں کپتان صاحب سے کپتان صاحب کی میں نے غلطی کر دی وہ غلطی سے شہید جملہ نکل گیا میں شیطان کا بیٹھا اچھا وہ ہمارے وزیر اعظم کپتان صاحب کیا کر رہے تھے نماز پڑھ رہے ہیں بڑی گرمی لگی ہے چھ دن ٹیشو پیپر کٹ جراؤ نماز کا ہی پتا کو جب تلک کا ہاکم بنایا حکومت چھا منڈا تیار کر کے نوکری لونا ہی پھر آپ ہی سمجھتا جسل اتلیا کا یہ حال ہوا تو تھلے کا وفا کی آئی رب کا قرآن وہ آئی رب کا قرآن کافر گیا ہے دھرنا آ نو میں پوچھنا اتنے دھرنا نہیں سنتا بول رہے رب کا کیا یہ گستاخی نہیں پاک نے فرمایا کے میں کی وقت ہے خدا دی قسم کلے پاٹ دے مسلمانوں نے امام المبیا پاک نے فرمایا خبردار خوران کو کافر دیا کتنا لگایا دے, دے سونے کیوں فرمایا مت کسے کافر دیا چاہیے ہاتھوں کافر ہے نا رب د قرآن گستاخیاں کر کے پھر کی خواہش کرتے کہ رب کے قرآن مر گیا پڑھ پڑھ کے اسالے سواب کریں گے یہ قرآن ہوں فائدہ دے گا جی ساری زندگی اس قرآن دی مخالفت میں گزاری ہے اس قرآن اُلٹا رب دی باردا میں کھڑے ہو تو کون ہے سونے قبول میری اخبار اشتہاروں میں مریبر ترویج میں رو لڑوایا اس خورانے دشمنیا لے کے جناب ڈرامے بازیاں جنتی ہوں تو میں فلاح میں ڈرامے بازیاب کا دران ربت ربت کا دشمن ہے رب کی سات کا دشمن ہے جب رب کی سفت بھی بے ستی کرتا اور رب کی سات بھی بے ستی کرتا ہے رب کی بھی بے ستی کرا کبھی عزت نہیں پا I'm a Muslim, I'm a اس وقت تینوں بڑا نظر ہوتا پیا مر جانا ہے موت پہ پی ہے نو چھڑ دیتا نوکری لبنی فلان نہیں ہونا نہیں زندگی کیسے گزاریں گے میں پوچھتا ہوں یہ تیس چالیس پچاس سال ساٹھ سال کی زندگی اس کو گزارنے کی فکر پڑی ہے ارے قبر کی سدیوں والی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا ارے جنت کی ٹائم زندگی کے بارے میں کیوں نہیں سوچتا کہ وہ زندگی کیسے گزرے گی جب یہ چالیس سال کی مشکل ہے تو وہ ہمیشہ والی کتنی آسان اور مشکل بنے گی جس قرآن وفاو کی کنڈ کر کے لن تال منہ کر کے اس دلیل کھلو رہے ہیں سانو علم حاصل کر چاہے چین دار کیا اس علم کے بارے میں موٹی جی سال بزرگ چیشتی مولوی دگیا ہے وہ کہکول لانتے سکول فلاں فلا میں آپ وڑتا نہ بچے دوسرا ہے جڑا تے بڑی رحمت میں خود بھی نوکر ہوں میں بچے نو بھی سکول دا نوکر بنا کے پڑھا ہے راضی دے, دے خلاف ہے راضی ہوی ہوا جا سکول تعلیم دے حق چلا جن جنوب رب کریم اقل دیتی ہے میں صرف اقل والوں سوال کیتا ہے بے اکلے بندے میری گل نہیں کا فرضی کھا تو گا ایک سکول کے حق چلے گا جنہیں راضی ہوب کی بنتی نہیں رب تک بنتی نہیں جہاں تافر راضی ہوتے رب ناراض جہاں رب راضی وہ کافر ناراض شدید رب راضی ہوا کافر سارے ناراض ادھر مسلمان ایڈا کملا کیوں بن گیا اس رحمت والی کتاب نڈ کے انگریز دیاں لنت جڑیاں ملیا نے وچ جناب کفریات اب میں پوچھتا ہوں کہ ادھر دیکھو اب میں سوال کرتا ہوں میں سوال کرتا ہوں ان سے جو کادیا کے خلاف بولنے جا رہے تھے ہم بھی ان کے حق میں نہیں لیکن ادو بولے سن ہوں کیوں نہیں بولتے ہوں بھی بولنا چاہیے کیوں اکلیت کا شمار نے میں سوال کرنا وہادی مدر سے آخو برین بھی تچے لگی تو, بچے نو تو کیوں نہیں تو شی کو دماغ خراب ہو گیا استاد جمع تو ہوا بن جانا شیوا بنا دے تو سڈے بچے کی تربیت خراب ہو جانی ہے میں پوچھا بھابی کو بریلوی کوڑوی شیے کوی سکار سارے سارے ہی تاری مہربانی یہ تو دسو بھی ایک دوے دے مدرسے تو نہیں بھیجتے جی جو کدھر شیعہ نہ بن جائے بہابی نہ بن جائے بریلوی نہ بن جائے دیوبندی نہ بن جائے ارے میں پوچھتا ہوں انگریز کی تعلیم کے لیے بھیج رہے ہو سارے کے سارے اب فکر نہیں لگی سکھ پڑھانے والا ہوا تو کوئی بچے کو سکھ نہ بنا دے کتری پڑھانے والا ہوا تو کتری نہ بنا دے ارے کھاپیاں نہیں والا ہوا تو کھاٹیا فکر نہیں آتی <سلام> تتا ہے ایک سے کے آ جاؤ نا جی استاد نشے تگیا ہوگا تو ورک شاپ کے و سکھ والا منڈا نال نشے کا ول بھی سیکھا استاد نمازی پرہیزی ہو بچوں نمازی پرہیزی بنا چڑتا ہے کی کام سائیکل ہے لیکن استاد چنگا ہے استاد پھیڑا ہے بچ بچے نے بھی پھیری شفت لے لیجہے استاد قدم جا استاد کرتا ہوے او شدر بھی سیکھ لینا ہے وہ چلا یہ نہیں پتا لگیا جب جانے کا نیکا بھی شوبت تو نیک بنے گا جب جانے کا پہڑوں کی شوبت تو پھیڑا بنے گا ایک کہ او جناب آلی جا جی دی دعوت سکول دے رہا او دے خلاف احتجاج کیا گیا کمینے باہر کڈو سڈے بالا کا بنا دیا ہے میں کیا بھی نہیں ہال نہ بولو ہال احتجاج یہاں کے کلو احتجاج کر کے کی لینا جی تیسرے خیر بولو نہ یہ احتجاج کوئی گل نہیں کار دیا نہیں ٹر گیا تو کھتری آ جانا کھتری ٹر گیا تو سکھ آ جانا ہے سکھ ٹر گیا تو عیسائی تک کھڑوتا ہی ہے آخر اس تو مٹکا من چیٹیا جا مرے خدا کل دے گڑا پری بچے گھر بٹھا تی مسلمان ہے تیری سوبت مسلمان بڑے گا میرے پبار پھیٹے گا کسی بغیرت نیکتے بغیرت بن جائے گا کسی کلے میں ویکتا بن کافر سوانداری دشمنی کونی کسی دا کوئی رشوی صاحب کے منع ہوگے کوئی الایاس کادری صاحب کے منع ہوس کا منع ہوسو سانو دشمنی کی ہے تو ساڑی وہاں جی کوئی بھی سمنی نہیں کہ سمواد شریف بھی صرف اور صرف تبدیل محبت ہے تے ایمان اسلام محبت ہے کردی نسل اس کو بچا لو خدا قسم اٹھا کے میرا خود کا بچا جب میں چیشتی صاحب کے خلاف سا میں کا پڑھیا میں کو پڑھ کے آیا اسکول منڈا پایا ہوا سی بھی انگلش جناب سیکھنے ہوں سکو بھجتا سا پینٹا کر کر آیا ٹائی میں گیا میں ٹیچر نو پر سی میں یار تیری مہربانی ट तेनों नहीं पता है मैं कह लगे जी की मैं आख्या कमला ईसाइया ने आदि गल तई तो उदो बी जदों ईसा पाक नजद्ते फांसी लग गए तेना ने ईसा पाक आया आदि गले च पाया होयासाइया का सलीबी निशान है شلیب دا نشان ہے لہذا اے تائی عیسائی کی علامت آلہ حضرت دا فتوا ہے سارے امام دا فتوا ہے جہا دی پہچان والی رسم سی سمجھ کے استعمال کرے او کافر ہے انہوں کے ہاں جنےوا جنےوا ایک دھاگا ہوں خاص خطریا دا اے ہندوستان دے علاقے فتوا بریلی شریف تو جتنے بھی فتح نے کھول کے ویس جڑا بندہ سنار سنار تھاگا آتا ہے جڑا رتے کتے پیلے سات رنگا آتا ہے اس علی اتنے بن ہیں پیٹ دے اوپر دنی دے اگر کوئی مسلمان اس بنے گا کافر ہو جائے گا کیوں یہ انہیں مذہبی رسم ہے مذہبی نشانی ہے جڑا جائز سمجھ کے اس بنے گا وہ کافر ہو جائے گا سونے آدر ویک میں جا کے ان محنت کی یار تیری مہربانی چڑ دیا بچہ بچہ خدا تیرا بھلا کری یہ آل رسول کیوں رسول نے دشمن بڑھائی ہو چھڑا دے سکو میں جناب میں کھانے جی اکرا پبلک کی انہوں کا نا نام ہے جہاں اپنا دوسرے نے دارے ادارے لے <سؤال> دارے ارکم میں جنا میں کبھی ٹوپیاں بھی پوندے ہیں کپڑے بھی صحیح پوائیں بس اتنے منڈے نو پا دے آدھے میں سامان لوا گا مانوی بندہ میں ادھر جاتے کے پایا نویاں کتاباں نو سارا <سؤال> کچھ لے کے دے کے آدھے بچے نو پا کے آیا ٹھیک دو ہفت تو بعد پتہ لگیا جناب بختالی <سؤال> میری ماں رات بارہ بجے تقریر کر کے آیا پیچھوں بختالی جس میں پیا فنکشن دھاما لا کے سارے نچتے رہے جناب مینو کہنے بھی نچتے میں اگو آخا بھی میں تو مولوی کا بالا مین تو ول نہیں آؤں گا اگو دسیا فلانے کی دھی سی فلانے کا ما نہیں لگا میرے پنڈ نہ نہیں ل میںل نہیں آ میو کہ کوئی گل نہیں اگلی بارے فنکشن تین سکھاوا گڑھ تین نچاواں گے میں گل سنتا گیا پیرا تھلو نکل زمین گئی میں چیشتی سچی آخدی آخر میں <تصفيق> ل کے سکول آتے منڈے میں واپس ہٹایا اللہ کے فضل و کرم وہ سید مراتب علی شاہ کی بارگاہ صرف دس سال کا کوئی بچاسی کرسی بچا کو بچا کر بول کے دا رسول اللہ دے دین کا مجاہد بڑا پہلے ہوا کیوں بڑ گئی ہے تیرے سو کوئی دشمنی ہے تیرے بچے کو ہٹا کے سامنا فائدہ کی ہونا جی تھی ہٹا گا سارا نقصان کی صرف اور صرف تیر ایمان اسلامی والے کی مخالفت ہے اچھی دشمن یہود ن سارا تعلیم تہذیب دے تو کلما پڑھنے والے نے یہ تو سارے سجن نے لیکن ہاں جہاں روٹ بنے گا جی روڑا راہ آ جائے نا تے لوگ کی چاہتے کنڈا آ جائے ان چاہتے پاسے کر دیں او پاسے پیارو لگنے جی جی جی اگر کوئی دے بچیاں نوں تعلیمات دے ذریعے اجاڑ کے ایمان عقیدے برباد کرنے کے حق چ ہوگا ابھی اٹ وٹے واگو چاہتے پیشہ چ کر پاسے پیارو جے جی راہ اثر چلے ساڈا راہ نہ رہو راہ اللہ دے اللہ کے رسول کرم دے رب رسول والا ہے ہدایت والا ہے, قرآن والا, ہے, دین والا ہے. قرآن ایسا بھی سوچ ہے اللہ تعالی کر دے دیں خوب وہی خوب قرآن وفا کرن والا بن یہ قرآن ہے ایتھے تلاوت کلام ہے مائی صاحب فوت ہو گئی ہے فوت ہو پیچھے بھی قرآن پڑھیں گے تے قرآن کہنا مول ساحب کوئی یار منزل تو دینی مولوی اگو ہو سکھ سو قرآن دیکھ حرام دیا سو باری قرآن تڑھ لیے بولو ایک بار قرآن پڑھنا کتنا مشکل ہے سو سو قرآن دینا ٹر جائے سواپ چلو چار آنے پٹیندے آنے کا پک لو ڈیٹل ملا مراد قرآن کا کاروبار کی بٹھا ہے تین بھولا این بھی سمجھ نہیں آئی جہاں تکریر کرنے چالی ہزار لے لان کی منزل دے کے تیر پیسے نہیں لگے تینوں تین بھی نہیں سمجھ آئی دشمن چیشتی خرچوں بسم اللہ شریف دا سبق لگے ادا بخشا لگے بچہ قرآن کا مجاوٹ پڑھ گیا یقین رکھ لگ نہ ہو تیر بچہ بھی خرانا ہوا تریش نہ اللہ ہو جان ہو سدقا مدینے فرما دے. مولا سونا سدکا دبی میں کبڑی آل ہے تحیت و سنا پاک کلام دا دین دی تبلیغ درکوما خبر نو سونا فرما ملندیات مالا مال فرما کسی کا میری تقریر کے خلاف جی ہل بھی سوال ہوگا کہ تو